آج کے اس سفر میں ایک بات یہ بھی مسئلہ شرم یاد رکھنا چاہیے کہ جتنا سامان کوئی بھی ایئر لائنس اجازت دیتی ہے اتنا ہی لے جانے کی اجازت اس سے زیادہ سامان دو صورتیں ہیں اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ کا سامان سے آ رہا ہے اور آپ نے اس ایئر لائنس کو پیسے دے دیے سامان بک کرا دیا بالکل درست ہے سامان سو کلو تھا اور ایئر لائنز نے بیس کی اجازت دی تھی اور باقی اسی کے اپنے پیسے جمع کرا دیے اس کا لے جانا بالکل درست کوئی حرض نہیں دوسری یہ ہے کہ بیس کلو کی اجازت کی اجازت اور جو بھی کاؤنٹر پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی کمپنی نے اجازت دی ہے کہ وہ دس بیس کلو چھوڑ سکتے ہیں تو اس نے اس اجازت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو مزید بیس کلو چھوڑ دیا پس کیجیے دس کلو چھوڑ دیا تو بکیا جو ساٹھ یا ستر کلو رہ گیا ہے اس کے پیسے دے کر جانے ہیں اور پیسے دے کر یہ سامان ساتھ لے جانا ہے یہ صورت گرشت ہے دوسری تیسری صورت یہ ہے کہ اس شخص کی منتیں کرنا یا اسے کچھ پیسے دے دینا کہ یار یہ جیب میں رکھ لو اور میرا سامان بک کرا دو یہ دو کبیرہ گناہ ہیں جو اس آج کے سفر میں کرنی ہے ایک تو رشوت پر پیسے کا دینا اور دوسرے ایئر لائنس کو نقصان پہنچانا کہ انہوں نے جب قاعدہ مقرر کر دیا کہ بیس کے جی سے زیادہ سامان نہیں لے جا سکتے تو آخر وہ وہ پی آئی اے یا کوئی بھی اور ایئر لائنس آپ کے سامان کو اٹھا کر لے کر جا رہی ہے تو اس کمپنی کا بھی کوئی نقصان ہے ایک فرض حج کرنے چلے اور دو قبیرہ اسی پہ بڑے بڑے دین دار اور پڑے بڑے بڑے جنہوں نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں اور چہرے پہ ان کے ماتھے پہ محراب بنے ہوئے اور سجدہ اس کے عزابی نشان پڑے ہوئے اور وہ بھی ان کبیرا گناہوں کے مرتکب ہو ہیں کہ کہیں بس چلے تو اپنے بچے کو جو یقیناً فل ٹکٹ اس کا لینا چاہیے تھا پندرہ سال کا ہے تو بارہ سال کا لکھوا دیں گے کہ آدھا ٹکٹ بنے دس سال کا لکھوا دیں گے کہ آدھا ٹکٹ بنے اور یہ بھی ظلم کرتے ہیں کہ کمپنی کے مقرر کردہ بزن کے برعکس وہاں جا کر کسی کو تھوڑے بہت پیسے دے دلا کے زیادہ سامان اپنے ساتھ لے گئے یاد رکھو یہ کبیرا گناہ ہے بچنا چاہیے اس سے ریلوے میں ایئر لائنس میں کمپنیز جتنے سامان کی اجازت دیتی ہیں بس اتنے ہی سامان لے جایا جا سکتا ہے بیس کلو کی دیں تیس کی دیں پچاس کی دیں خطہ کی واپسی پر زمزم پی آئی اے اور دیگر ایئر لائنز دس کلو یا پانچ کلو کے ایک کین کی اجازت دیتی ہیں مت ایک کین سے زیادہ لگی اس ایک دن کو بھی اگر انہوں نے دس کلو کا کہا ہے تو دس کلو کا ہی لانا چاہیے بیس بیس کلو کے بھر لینا اور پچاس پچاس کلو کے یاد رکھو یہ تمہاری نمازیں اور یہ تمہارے سجدے اللہ کے ہاں اس گناہ کو معاف نہیں کرائیں گے ایئر لائنس کا نقصان ہے اور کسی کا بھی نقصان شرم وجائز نہیں دین اپنی خواہشات ان چیزوں کے پورے کرنے کا نام نہیں تین انسانوں کو انسان بنا لائیں تاکہ انسان کسی قانون قاعدے یابطے کے تحت رہے انسان بند کے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ انہوں نے کہا دس کلو کا آپ ایک پین لے جا سکتے ہیں لیکن انہوں نے پچاس کلو سمزم رکھ لیا کہ محلے کو اور اپنے مریدوں کو بھی دیں گے اور اپنے موتقدین کو بھی اور مسجد والوں کو بھی کس کھاتے میں بھی ایئر لائنس کا جو نقصان ہو رہا ہے وہ کون پورا کرے گا اس لیے حج کے سفر میں سامان کم رکھی اور لے جانا ہے پورا گھر اٹھا کر لے جائیے لیکن جس ایئر لائن پہ جا رہا ہے ان کو پیسے دیجئے کہ دو سو کے سے آدھا ہے سامان تین سو کے سے آدھا ہے اور بیس کلو کی اجازت تھی اور اس کے علاوہ اگر کاؤنٹر پر بیٹھے ہوئے آدمی کو ایئر لائن میں سو لگتی ہے تو دس بیس کلو وہ چھوڑ دے گا باقی کے پیسے بھر گئے اور کبھی بھی رشوت دے کے ریزرگر نہیں کرنی چاہیے دو کبیرہ گناہوں پہ اور اب تک اگر کسی ایئر لائن سے سفر کیا ہے اور سامان زیادہ تھا اور اب یہ بیان سننے کے بعد شرمندگی ہو رہی ہے کہ ہم نے بڑا گناہ کیا اس ایئر لائن کو نقصان پہنچایا مثلاً فرض کیجئے کی یہ کو نقصان پہنچایا تو پھر جا کر جتنے ہزار کا نقصان ہے اتنے ہزار کا ایک ٹکٹ خرید لیجئے مثلاً دس ہزار کا نقصان آپ سمجھتے ہیں آپ نے کیا ہے پی آئی اے کا تو پی آئی اے کی ایک ٹکٹ دس ہزار روپے کی خرید لیجئے فض کیجئے اسلام آباد کراچی ملتی ہیں دو ٹکٹیں خرید لیں دس ہزار پورے جس پہ بھی ہو جائیں اور ان کو لے کے کے پرینٹ کیجیے سفر نہ کیجیے کیونکہ آپ نے اس ایئر لائن کو دس ہزار دے دیے اور اس سے فائدہ نہیں اٹھایا تو یہ پیسے ان تک پہنچ جائیں گے اور اللہ کے یہاں اس کے بعد توبہ کیجیے ہوئی معافی ہو جائے گی محض توبہ کافی نہیں جب تک کہ ایئر لائن والوں کو ان کے پیسے نہ پہنچائے گئے لوگوں نے دین کو کھیل بنا لیا اور یہ سمجھتے ہیں کوئی کوئی ان پہ پابندی نہیں ہے یہ ساری پابندیاں شریعت نے سکھائی ہیں اور یہ شرعی مسائل ہیں جو آپ سے ذکر کر رہے ہیں کبھی بھی ایئر لائنز میں بس میں ریل میں سامان اس سے زیادہ نہ لے کے جائیں جتنا ان کا قانون ہے اور فرض کیجئے زیادہ تو بس پھر پیسے دیں طرح ایئر لائنس کے ملازموں سے جان پہچان ہوتی ہے اور لوگوں نے یہ دیا کہ آپ اتنا سامان لے جائیے جان پہچان ہے کوئی نہیں میں پار کرا دوں گا تو وہ کہاں تک پار کرائے گا پاکستان سے ہندوستان سے اپنے ملک سے سعودیہ تک پار کرائے گا اور آپ کو تو بھی آگے جانا ہے سعودیا کیا اس دنیا سے بھی آگے آپ کو جانا ہے وہاں کون پار کرائے گا وہاں اللہ ہی ہے جو ہاتھ تھام لیتا ہے اپنے بندوں کا اور اللہ ہی ہے جس کا حصہ اور جس کی ناراضگی اور جس کی خوشی اور رضامندی وہاں جا کے دیکھنی ہے اس لیے مت کسی کو نقصان پہنچائیے نہ فرد کو نہ معاشرے کو نہ کمپنی کو ایک اور بات بھی حج کے سفر میں خیال کیجیے گا کہ جس درجے کا ٹکٹ آپ کو ملا ہے اسی درجے میں سفر کرنا مثلاً اکانومی کلاس کا ٹکٹ دیا ہے ایئر لائنز نے اکانومی میں ہی بیٹھنا ہے کوئی واقف مل گیا اور وہ چپکے سے فسٹ کلاس میں لے گیا کہ وہاں سیٹس کھا ہیں اور آپ ہمارے محلے کے ہیں اور آپ فلاں جگہ کے ہیں اور آپ کی اتنی اور آئیے ذرا فسٹ کلاس میں بیٹھ جاتے ہیں غلط بات حتیٰ کہ اگر اکانومی کلاس کا ٹکٹ ہے تو واش روم بھی اکانومی کلاس کے یوز کرنا ہے یہ نہیں کرنا کہ اکانومی کلاس کا ٹکٹ لے کے اور فرسٹ کلاس کے واشنگ میں گھس کے کچھ بیت الخلاء الگ الگ بنے اکانومی کلاس کا الگ اور فرسٹ کلاس کا الگ وہ اسی لیے ہیں کہ اگر اتنا ہی شوق ہے تو فرسٹ کلاس کے پیسے خرچ کیجئے ادھر نہ اکانومی کلاس کی ٹکٹ نہیں بیٹھنا ہاں یہ ہو سکتا کسی نے فسٹ کلاس کا ٹکٹ لیا اور اب وہ اکانومی کلاس میں آ کے بیٹھنا چاہے تو اپنے درجے سے نیچے آ رہا ہے یہ جائز ہے لیکن اپنے درجے سے بڑھ کر کرنا یہ جائز نہیں اسی طرح خام خواہ لوگوں کو دھکیلنا روکنا اور پلین میں سب لوگوں نے جانا ہے جلدی کرنا کہ میرا سامان پہلے چلا جائے مجھے ٹکٹ پہلے مل جائے میں جلدی کر لوں اور اس میں اگر کسی انسان کو بھی پریشانی ہوئی کسی انسان کا بھی حق مارا گیا تو یہ گناہ کی بات نہیں ہے حج کے سفر میں خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو ایک چیز تو سامان کے سلسلے میں یہ ہے دوسری بات سامان کے سلسلے میں کی بھی خیال کر لینا چاہیے ابتدا میں ایسے کیا تھا کہ دو باتوں کا خیال کرنا ہے ایک یہ اور دوسری یہ کہ جہاز میں اندر ساتھ لے جانے کے لیے ایئر لائنس والے اجازت دیتے ہیں ایک بریف کیس کی ایک پیکٹ کی یا دو کی جتنے کی بھی وہ اجازت دیتے ہیں بس اتنا ہی سامان دے کے جانا چاہیے کیونکہ جب سیٹ کے اوپر جو کھانے بنے ہوئے ہوتے ہیں آپ اپنا سامان رکھیں جو زیادہ تو سیٹ کے اوپر کا خانہ وہ فرض کر لیجئے چار مسافروں کے لیے انہوں نے رکھا ہے تو اس میں صرف پچیس فیصد حصہ ہمارا بنتا ہے باقی پچہتر فیصد وہ اور تین مسافروں کا اور اگر کوئی آدمی اپنے حصے سے زیادہ سامان اس میں رکھے گا تو یہ ناجائز حرکت کرے گا ناجائز کام کرے گا کیوں لوگوں کو تنگ کرتا ہے ایک چیز کیس کی جا سکتا ہے ایک ہی لے کے جانا چاہیے اور اگر زیادہ ہے تو سامان کو بوکنگ میں دینا چاہیے یہ تھوڑا ہی ہے کہ جہاز کے اندر بیٹس کے بیٹس بھرے اور جانے والوں کو بیٹھنے والوں کو تنگی ہو رہی ہے اور خود تو جلدی کی کہ میرا سامان پہلے رکھو اور میں سب سے پہلے جہاز پہ چلا جاؤں اور جا کر اطمینان سے اپنا سامان رکھا اور ایک پورا باکس اس سے بھر دیا اور اپنی سیٹ پہ برا جمان ہو گئے اتنے نام سے بیٹھے ہوئے اب جو باقی آئے جن تین کا حصہ فرض کیجئے وہ بھی چارے اپنا سامان کہاں رکھیں گے یہ گناہ کی بات ہے اگر دس آدمیوں کے لیے ایئر لائنس نے وہ ایک باکس مقرر کیا تھا کہ دس آدمی اس میں اپنا سامان رکھیں گے تو یاد رکھیے اس پورے میں آپ کا حصہ ایک بٹا دس کا ہی ہے اس سے زیادہ نہیں اس لیے کبھی بھی سفر میں سامان بہت زیادہ رکھنا ہی نہیں چاہیے اور اگر رکھ لیا ہے تو پیسے دے کے اسے لے کے جائیں کہ مفت کی سہولتیں یہ نہیں ملتی سب کا حق منت حج کا سفر جو آپ نے شروع کیا تو اس میں کسی اور شہر سے اپنی شہر سے آپ کو بھی ایئرپورٹ سے بیٹھنا ہے تو ایک بات کا اور بھی خیال رکھنا چاہیے اردو کسی آپ کے بچے آپ کے ساتھ ہیں آپ کے چھوٹے آپ کے ساتھ ہیں تو اپنے بچوں کو اپنی سے چھوٹوں کو یعنی جو قاعدے ضابطے میں چھوٹے ہیں ورنہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کے اعمال اسے بڑا بناتے ہیں اور کس کے اعمال اور خدا کا فضل اسے ابھر لے جاتا ہے لیکن فرض کیجیے قاعدے اور ضابطے میں چھوٹے ہیں ان کے ساتھ کھانا کھانا ہے اپنے بچوں کے ساتھ کھانا کھانا ہے تو وہاں جو غریب لوگ ہوتے ہیں یا تو ان کو بھی کھانا بچوں کو دے دیں اور یا پھر اس کھانے کو ان کے سامنے نہ کھائیے وہ جو غریب اور فقیر اور مسکین اور مانگنے والے حسرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں نا کہ یہ اپنے بچوں کو ایسی چیزیں کھلا رہا ہے اور یہ کر رہا ہے وہ حسرت کی نگاہ وہ بڑی خراب نگاہ ہوتی انسان مصیبت میں کبھی کبھی پڑ جاتا ہے اسی لیے پچھلے زمانوں میں گھر سے تھیلا لے کے نکلتے تھے ماں باپ بھیجتے تھے نا کوئی چیز خرید لاؤ تو وہ کپڑا بھی دیتے تھے رومال بھی دیتے تھے اور ساتھ پیسے دے دیتے تھے کہ اس میں لپیٹ اکہ کسی کی نظر نہ پڑے ان کے نہ کسی آدمی کو اس چیز کی آپ سے زیادہ ضرورت ہو اور اس کے دل میں حسرت اٹھے کہ کاش چیز میرے پاس ہوتی یہ حسرت کی نگاہ اس چیز کو فنا کر دے گی آپ کے پاس بھی نہیں رہے گی اس کے پاس بھی نہیں رہے گی اور این ممکن ہے کہ حسرت کی نگاہ سے برکت اٹھ جائے اس لیے یہ ہے تو بظاہر چھوٹی سی بات لیکن ہمیشہ اپنے آپ کو اپنی چیزوں کو حسرت کی نگاہ سے بچاتے رہیے کوئی پرواہ نہیں لوگ کرتے مارکیٹ سے آ رہے ہیں چیز لے لی روٹیاں لے لی اور اخبار میں لا رہے ہیں. اخبار کا ہے اس میں روٹیاں چلی آ رہی ہیں دودھ کا پیکٹ لا رہے ہیں. اور پولیتھین کا لفافہ اور دودھ سب کو نظر آ رہا ہے اس قسم کی چیزوں سے نظر لگ جاتی ہے ممکن آپ کہیں یہ کہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں اور بیان کرنے والا خدا جانے کس جہان کی خبر دیتا ہے تو صاحب یوں ہی سے ٹھیک ہے مرمت مانیے اور تمل اسپلے کیجیے لیکن یہ یاد رکھیے کہ کبھی نقصان ہو تو پھر خیال رکھنا چاہیے کہ میں غلط تھا اور کسی نے جو کچھ تھا وہ ٹھیک تھا لوگوں کی حسرت کی نگاہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے ایک اور مسئلہ بھی حج کے سفر میں یاد رکھیے اور وہ یہ ہے کہ جدہ نے یا اپنے ملک میں کہیں بھی ضرورت پیش آتی ہے کہ کسی کلی یا مزدور سے سامان اٹھوانا ہے تو جب بھی کسی کلّی یا مزدور سے سامان اٹھوانے کی نوبت آ جائے تو پہلے اس سے اجرت طے کر لیجیے پیشگی اجرت طے کیے بغیر چیز اور اٹھوانا یہ مناسب نہیں اور یہ تو ہمیشہ کے لیے بات ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ گاڑی میں بیٹھ کے اور کہا کہ فلاں جگہ چلو اور اس میں گاجی میں چلتا ہوں اور بغیر پیسے طے کیے بیٹھ جانا یہ گناہ کی بات ہے جیسے ہوتا ہے نا عام طور پہ یہ پیسوں کا پہلے سے طے کرنا چاہیے کہ میں کتنی پیسے دوں گا اس مسافت کے جو میں طے کر جاؤں اس کے بغیر بیٹھنا ناجائز ہے اسی طرح جس مزدور سے مزدوری کروانی ہے جس مزدور کو کہنا ہے کہ وہ یہ سامان اٹھا دیں اس سے پہلے اجرت कर کر لینی چاہیے اجرت طے کیے بغیر اسے نوکر رکھ لینا پھر اس کی ایک ہی صورت ہو سکتی ہے وہ یہ کہ آپ اسے اتنا دیں کہ وہ خوش ہو جائے اب مزدوری اور محنت اس سے دیجئے پچاس کی اور اسے دے رہے ہیں چالیس روپے تو یہ اس کا حق مارا جائے گا یہ حج کے سفر میں یا ویسے بھی زندگی میں یہ مناسب دیں اور آپ پچاس کی مزدوری کروا کے اسے ساتھ دے رہے ہیں تو بھی وہ خوش نہیں ہے کہ آپ اسے سو دیں تو ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے بہتر سب سے طریقہ شریعت نے بتایا ہے کہ اجرت پہلے طے کرو اور سواری کا بھی یہی حال ہے ٹیکسی کی اجرت پہلے پہ نہیں چاہیے لیکن جن ممالک میں میٹر صحیح چلتے ہیں اور ٹیکسی ڈرائیور میٹر کے حساب سے چارج کرتے ہیں وہاں میٹر دیکھ لیا جائے پھر کوئی بات نہیں پھر ٹھیک ہے کیونکہ میٹر فیصلہ کن چیز ہے نا آپ کے اور اس کے درمیان یہ مسائل آج کے سفر میں کثرت سے پیش آتے ہیں مکہ مکرمہ میں پہنچنا ہے اور آپ کو کتنے ہی شکل لگانے ہیں اپنی سیٹ کی کنفرمیشن کے لیے افلان چیز کے لیے جب بھی گاڑی میں بیٹھنا ہے پہلے طے کر لیں تو تم کتنے پیسے لو گے ہم کتنے پیسے دیں گے یہ معاملات ان کی صفائی یہ تسکیہ نفس میں شامل ہے تسکیہ نفس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چار دن اللہ کا نام لے لیا اللہ اللہ کر لیا اور پانچویں دن مفت میں کسی بزرگ سے خلافت مل گئی اور, اور انسان نہ بنے خلافتیں آسان ہیں تو اس کی کہ دعوے آسان ہیں اور نمازی بننا آسان ہے اور انسان بننا مشکل ہے انسان بنے ہمیشہ یہ کوشش رہے تو میرے ذمے کسی کا حق نہ رہے اس لیے پیسے طے کریں